الصلاة والسلام على سيد الرسول والخاتم الأنبياء أمام عدفهم بالله السلام يلالين من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا نحرم النبيذ التمر وهو أن ينبر تمر أو زبيب في ماء يجعل في إناء من الحزف فيحتف فيه, فيه لزع يا سمات الشعري عليه الرحمن مسئلے کو بیان کرتے ہیں نبی تمر کے, کو، کے کو اور یہاں پر اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی سب سے پہلے تو آپ کہ کہتے کس کا ہے نبیز ہے کیا چیز کھجور ہو چوارے ہوں یا قشم شیزوں کو جب پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور پانی میں ڈال کر یعنی ایک مٹی کے میں پانی میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پانی اس کا تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہے تیج تک اس میں نشہ نہ آیا ہو تو یہ نبی چلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے نبی جس کو نبیبر کہتے ہیں اس میں کیا کھجور ہو یا چوارے ہو تو یہ نبیز ہے <coughs> یہ حرام نہیں ہے یہ حرام نہیں جب کیا رواف کس کو بھی حرام کرتے روافذ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نبیز دمر حرام نہیں ہے پتہ جو شراب ہے شراب یہ ہوتا ہے کہ ان کھجور کو یا زبید کو پہلے آگ پر پکایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک مٹی کے برتن میں لے جا کر مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جا اس میں نشہ اور یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ تو حرام ہے ہی ہے جب کہ اس میں نشہ آ جائے گا لیکن جب ایسے ہی پانی میں ڈال کر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں بھی تب نشہ پیدا نہ وہ ہو جب نشہ ہو جائے تو پھر اس کو نبیز کہتے ہی نہیں جب اس میں نشہ آ جائے تو نشہ آنے سے پہلے پہلے حالت کو ہی نبیز کہتے ہیں بعد میں اس کو کہتی ہی شراب ہے اس کا نام بدل جاتا ہے اس کی حرمت کا کوئی قائل نہیں ہے سوائے روافظ کے رواف کے احناف کو یہ کہتے ہیں کہ ندی کے البتہ فتویٰ یہی ہے پانی میسر نہ ہو تو کیا کر لے بہرحال فی الحال ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس وجہ سے اور اس اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کرنا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ میں حرام حار دے گھر سب چیزوں کو حتیٰۃسلام نے جب شراب کی حرومت بڑے آرام سے آئی ہے کہ پہلے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یا ایل جن اللہ تحراب انتم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو اس سے بھی کچھ کچھ صحابۂ کر دور ہوتے پھر کہا کہ ان دونوں میں اس میں یعنی شراب میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے لیکن کیا کیا اکثر اس میں اور اس کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے پھر آخر نے رز کر کے حکم بھی لگا دیا کہ یہ حرام ہے اب جب حرمت آ گئی تو حرمت آنے کے بعد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے جو برتن تھے ان کو استعمال کرنے میں منفر پہ شراب کے جو برتن تھے گے جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی آپ پڑھیں گے آگے استعمال کرنے سے منع فرما دیا اس کی کو دلوں میں پوکھتا کرنے کے لیے اور پھر بعد میں یعنی اب ان برتنوں کی بھی, جب امت بھی ان میں بنائی جاتی تھی تو لہٰذا کو بھی صلاحی اسلام نے منع فرما دیا لیکن جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی نبی کو حرام نہیں کہتے زب منفی ماہے ڈال دیا جائے کھجور کو یا کشمش کو پانی میں فی حضرت کہتے ہیں اس کو مٹی کے برتن ٹھیک ہے وہ مٹی کا جس کو آپ نے پکا دیا گیا جیسے آپ دیکھتے نا مٹکا مٹکا کیا ہوتا ہے بالکل کچی مٹی کا برتن ہوتا ہے لیکن پھر اس کو پکایا جاتا ہے تو مٹی کا برتن جس کو آگ پر پکایا گیا ہو وہ کہا جاڑوفی نہ تو پھر ڈال دیا جائے اس کو, پانی اور کو, کو ایسے برتن خزت ہے جو آگ پر پکی ہوئی مٹی کا برتن ہو فیو उसमें دہ आ जाए اس میں आ जाए تو یہ عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے اور اس میں طاقت ہوتی ہے قربت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے گنجائش کما فک عبارت ہے کافا کے ساتھ اور کی تشہیر کے ساتھ کما فل پھک پکا کہتے ہیں جو یا گندم کی شراب کو جو یا گندم کی شراب جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس میں تیزی آ جاتی ہے نَحَا فِي بَدْ عبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹ کے شراب کے برتنوں نے منسوخ ہو گیا یہ حکم خادم قبائل اس کا حرام نہ ہونا یہ لما کے بہت گاڑا ہو جائے و سارا مسکل اور نشآور ہو جائے ان نل مت کلیر سنتی ہاں جب اس میں تیزی آ جائے اور نشا آ جائے اس میں نشا پیدا ہو جائے تو ایک کترہ نیچے ہونا وہ بھی کیا ہے کلی روا کم کچیروں سنتی یہاں سے پاتر اور کو بیان کرتے ہیں کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ کبھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ دن رات کیا کرے اپنی ریاضتیں ریاستیں لگا دے ٹھیک ہے جتنے بھی کیا کہتے ہیں جتنے بھی درمی لگا لے وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اللہ انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا یہ اندر امبیا معی کئی ساری ر فرق ہے کہ ولی جو ہے وہ ندی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے اگر ایسے دیکھا جائے تو کوئی بھی ولی ندی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اس عدیت کو ذکر کرنے کی کیا وجہ بنی تو یہاں بھی ایک نمونہ ہے کرامیہ جس کی سے پڑھ کے متعلق آپ ہی سے پڑکے آ چکے ہیں ایمان کی بھینس میں بھی ایمان کی تاریخ میں بھی تو کرامیا یہ کہتے کہ افضل ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے تو اس میں تمام تو تمام کا کاتفاق ہے کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا افضل کی کے بھی نہیں ہو سکتا کئی کئی وجوہات سب سے پہلا فرق یہ کہ امبیا معصوم ہوتے ہیں اور ولی معصوم نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ کہ جو امبیا ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو خوا... سوئے خاتمہ سے محفوظ ہوتے ہیں یعنی ان کے بارے میں یقین طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہوتا لیکن ولی کے بارے میں یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا دوسرا فرق نمبر تین یہ کہ انبیاء علیہم السلام پر وہی آتی ہے ولی پر وہی نہیں آتی ہے تین نمبر چار یہ کہ انبیاء علیہم السلاطلام فرشتے کو یعنی جب امین جو وہی لے کر آتا ہے اس کے بھی مشاہدہ انہوں نے کیا ہوتا ہے جبکہ مشاہدہ نہیں کر سکتے کتاب میں سارے کے ہیں جو امریات ہوتے ہیں ان کو جو احکام کی طویل یا مخلوق کی رہنمائی کا جو حکم ہوتا ہے یہ براہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جبکہ ولی اس سے محروم ہوتا ہے اس کو براہ رات کیا ہے مخلوق کی رہنمائی کا یا احکام کا حکم نہیں ہوتا پھر یہ اس کے علاوہ سلام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ولایت کے مرتبہ یعنی ان کا مرتبہ جو ہے ولاقت والا خود بہت ہوتا ہے جبکہ کہ ولی کے کا مرتبہ آ نہیں سکتا یہ کئی ساری باتیں ہیں تو جہاں تک کا کام ہے ہی تو ان لوگوں کا جو بول رہی ہے گمراہی جہاں کفر ہے ہاں ایک بات اور خود ندی کے اندر خود نبی کے اندر ملایت ہے یا نہیں خود نبی میں نبی بھی وہ ولی بھی اب کیا ہے؟ ہے اس میں یا ولاقت افضل ہے فرق کو سمجھیے گا بڑے دور کی بات ہے تھوڑی سی ایک کہ سمجھ نہیں آئی اور یہی سمجھنے والی بات ہے ایک کہنا کہ نبی اور ولی ایک یعنی نبی ہو اور دوسرا ولی ہو عام انسان جو نبی نہ ہو لیکن دوسری بات یہ ہے کہ خود ذات نبی ایک پیغمبر ہو ایک اس کا نبی ہونا اور پھر اس کا خود ولی ہونا نبی کے اندر دو صفتیں پائی گئی نا ایک ولایت بھی اس میں پائی جاتی ہے ایک اس میں نبوت بھی پائی جاتی ہے یعنی کئی ساری انسان ملک وقت کئی ساری صفات کا عامل ہوتا ہے آپ کو ہی لے لیں ہاں ہاں ہر نبی میں ہوتا ہے آپ مطالبہ بھی ہیں معالمہ بھی ٹھیک ہے کوئی مطالبہ بھی ہو سکتا ہے معلوم بھی ہو سکتا ہے اس میں کئی طریقے سے صفات ہو سکتی ہیں ٹھیک بیا کو وقت تو بیا کو وقت نبی کے اندر نبوت بھی ہوتی ہے ولایت بھی ہوتی ہے لیکن اب ان میں سے افضل کون سا ہے خود نبی کے اندر نبوت افضل ہے یا ولایت افسر ہے اب بات کو ہو جائے نبی کئی صفات کا حامل ہوتا ہے اس کے اندر ایک صفت نبوت کی ہے دوسری صفت ولایت کی ہے ولی بھی وہ ہے لگی بھی وہ ہے لیکن ان دونوں میں اس میں افضل پہنچی ہے یا ولات والی افضل ہے جی بتائیے انتظار کر رہا ہوں میں کا اب آپ کو وجہ بنیادی وجہ پتہ چلیے نہیں یہ تو میں بتاؤں گا کہ افضل کیا ہے یا کیا نہیں ہے لیکن یہ پتہ چل گیا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو سمجھنے کی بات ہے خود نبی کے اندر نبوت آلہ ہے یا ولایت آلہ ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے یہ الگ بات ہے لیکن جو اکرامیہ کہہ رہے ہیں وہ تو عام لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑی نبی سے ہو سکتا ہے وہ تو نہ جائے ہے لیکن جہاں تک بات ہے خود نبی کے اندر ولابت افضل ہے اس میں بات شکریہ کرام کہتے ہیں کہ ولایت افضل ہے نبوت سے سے دو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ولایت زیادہ افضل ہے نبوت سے کیوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ولایت ہے یہ اللہ تبارک سے یہ مخلوق ہے انسانیت کو مخلوق انسانیت کا رخ مخلوق سے موڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والے سے پتےت جبکہ نبوت صرف اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے ایک سفارت کا نام ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ولایت افضل ہے نبوت سے ولایت کا گاؤں بلی کا نام کیا ہے کہ مخلوق سے اگر اللہ سے ہٹا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور نبوت صرف اور صرف لفظ نبوت ہے نبوبت کام ہے صرف اور صرف اللہ اور مخلوق کے درمیان سفارت کا ایک سفیر پیغام لائے اور پہنچا دی اور ختم یہ وجہ ہے کہ ولایات افضل ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ولایت نام ہے کمال باطنی کا باطنی کمال باطن میں جو کمال ہو وہ کیا ہے ولایت ہے اور جو ظاہری کمال ہو وہ کیا ہے نبوت ہے تو باطنی کمال ظاہری کمال سے زیادہ افضل ہے اس لیے نبی کے اندر ولایت کیا ہے افضل ہے اور نبوت کیا ہے آ, آ, کم ہے یہ ہے کا کہنا. لیکن جب کی رائے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے اندر ولایت خود بخود پائی جاتی ہے لیکن ولایت کے اندر نبوت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہاری لایت میں نبی ہو شریف ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن نبوت میں شریف نہیں ہوتا والی بات سمجھ میں نہیں آئی ہاں ہاں تو وہی شخص نبی بھی ہے وہی شخص ولی بھی ہے نا چلئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بات سمجھ میں ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ولی معصوم نہیں ہوتا نمبر دو مام خوب الخاتمہ انبیاء اور خاتمے کے خوف سے محفوظ ہوتے ہیں جبکہ ولی نہیں نمبر تین ان کا وہ کیا ہوتے ہیں یعنی وہی کی وجہ سے وہ مکرم ہے جبکہ نبی نہیں گلی نہیں, نہیں. معمولنا احکام و ارشاد الانام پانچواں فرق یہ ہے کہ ان کو احکام کی تغریر اور مخلوق کی رہنمائی ارشاد الانام مخلوق کی رہنمائی تو ان کو حکم دیا جاتا ہے جبکہ براہ راست حکم نہیں دیا جاتا بآسات انبیاء تمام،, تمام کے تمام اولیاء کمالات کے, کے ساتھ متاثر کرتے ہیں کرامیہ اور جو روایت کیا گیا ہے کرامیہ سے من نبی سے خفر و مذکار ٹھیک ہے ہاں. ام نبی ہاں یہ جو بات ہے اس میں جو سر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص میں نبوت جس میں نبوت بھی ہو لائق بھی ہو یعنی نبی بھی ہو نبی ولی ہی ہوتا ہے یعنی اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نبی بھی ہوتا ہے ولایت بھی ہوتی ہے افضل صفت کون سی ہے اس میں تربیت ہو سکتا ہے کہ ولایت افضل ہے یا نبوت افضل ہم مرتبہ ولایات بادل اٹھاتے یقینی طور پر اس بات کے واقعی نبی دونوں چیزوں سے متصف ہوتا ہے اس میں نبوبت بھی, بھی ہوتی ہے اور ولایت بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ نبوت ہوتی ہے تو ولایت نہیں ہوتی ہے ولایت ہوتی ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب اس میں افضل کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ولایت افضل ہے نبی میں وہ کیا ہے افضل ہے آسرد آوان